واشد اللہ وحد اللہ الله وحده لا اللہ سعیدنا و نبی و مولانا محمد نبد رسول سعید الخلا عقی البشر اللهم مسلی وسلم وبارک عالی سعیدینا و محمد وعلى علی وا صحابی اجمائین بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما يسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اصول القرآن یا اصطلاحات قرآنِ کریم اصطلاحات درس قرآن کے سلسلے میں بتوفیق اللہ ہم نے کچھ عنوانات بیان کر دیے ہیں جن میں سب سے پہلا عنوان تھا تعریف اور اسماعی قرآن کریم کی اسماء نام قرآن کریم کے دوسرا موضوع قرآن کریم کا اور تیسرا عنوان حکمت و نضول القرآن قرآن کے نزول کی حکمت چوتھا عنوان تھا مخاطبین قرآن اور پانچواں عنوان شروع ہے مقاصد قرآن جس کے ضمن میں ہم نے مقاصد سمانیہ بیان کیے جن میں چار مقاصد اربع علیہ اصول محمہ تھے اور چار اصول ممدہ تھے ان مقاصد اربع علیہ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا اور قرآن کریم میں مسئلہ توحید مختلف عنوانات سے ذکر کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے جن میں سے بیان توحید بعنوان علوہیت کبھی اللہ کی توحید کا مسئلہ حمد کے عنوان سے کبھی تصبی کے عنوان سے کبھی برکت کے عنوان سے کبھی تحمید کے عنوان سے کبھی ربوبیت اور مالکیت کے عنوان سے مختلف عنوانات سے اللہ کی توحید کا اثبات ہوتا ہے کبھی دلائل عقلیہ کبھی نقلیہ کبھی وحیہ کبھی حلف اور قسم اور کبھی انسلا کے ذریعے مسئلے توحید کو واضح کیا جاتا ہے آج مقصد ثانی صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی رسالت کا اس بات اور صدق یہ مسئلہ اس بات رسالت کا قرآن کریم میں تقریباً سولہ عنوانات کے ساتھ ذکر ہوتا ہے شپارلس سولہ عنوانات ہیں اس کے لیے مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت کے نبی کی نبوت اور رسالت کا اثبات ہم بھی قرآن کریم سے صرف دلائل بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ درس قرآن ہے تو قرآن سے اس بات رسالت کے دلائل ذکر کرتے ہیں ورنہ احادی مبارکہ میں مزید عدلہ اس بات رسالت موجود ہیں اور عقلی دلائل بھی اس پہ موجود ہیں لیکن ہم عدل قرآنی اس بات رسالت پہ ذکر کریں گے کیونکہ یہ درس قرآن ہے تو قرآن سے اس بات رسالت کے مختلف طریقے ہیں پہلا طریقہ قرآن کریم یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق سچ نبی اور رسول ہیں کیونکہ اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ وہی نازل فرمائی الوحی علیان فرمن الجن یا انما الہو واحد تو وحی کا نزول رسول اللہ کی رسالت اور صدق کی دلیل ہے دوسرا طریقہ قرآن کریم میں تلاوت آیات الہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کی دلیل ہے اللہ کی آیات ان پہ پڑھی گئی ہیں اور یہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں ان انعت القرآن اؤ کا یہ تلاوت آیاتِ الٰہیہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی دلیل تیسرا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہے کیونکہ ان پہ نزول الیات ہوئے تو جن پر وہی اور تلاوت آیات اور نزول آیات ہوتی ہیں وہ پیغمبر ہوا کرتے ہیں سور بقرہ آیت نمبر دو سو باون ان تینوں طریقوں کا بیان ہے سور بقرہ آیت نمبر دو سو باون تلک آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ دوسرے سپارے کی آخری آیت ہے تلک آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیتیں ہیں پڑھتے ہیں ہم یہ آئے بیان کرتے ہیں ہم یہ آیتیں آپ پر بالحقی علی اظہار الحقی تاکہ حق واضح ہو جائے حق ثابت ہو جائے و ان کلم المرسلین اور بے شک آپ بھیجے ہوئے ام میں سے ہیں رسولوں میں سے ہیں تل کا آیات اللہ نتلوحہ علی کب یہ اللہ کی آیتیں ہیں پڑھتے ہیں ہم ان کو آپ پر بالحق کے اظہار الحق کے وقلم من المرسلین اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں رسولوں میں سے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 153 سورہ نساء آیت نمبر ایک سو ترسٹھ ترپنی ترسٹھ انئی کا کما نو نبی نمبادی بے شک ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف جس طرح وہی کی تھی ہم نے نوح علیہ سلام کی طرف اور دوسرے انبیاء کرام کی طرف نوح علیہ سلام کے بعد اوحا الیک جس پہ وہی نازل ہو وہ حق پیغمبر اور سچ پیغمبر ہوا کرتے ہیں اوحینا الیک ہم نے وہی نازل فرمائی آپ پر تو محمد الرسول اللہ آپ سچے پیغمبر ہیں سچے نبی ہیں سورہ کبوت آیت نمبر اکاون سورہ کبوت اکیسویں پارے کی کا پہلا صفحہ ہے اولم کل کتاب آیا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر ان نفیز علی کل اور احمت ذکر علی قومی امینون تو آپ کی رسالت اور صدق کی یہ دلیل کافی نہیں کہ انزلنا علیہ کل کتاب جس پر کتاب نازل ہوتا ہوتی ہے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوتے ہیں کتابیں لکھنے والے جھوٹے ہوا کرتے ہیں کتابیں جن پہ نازل ہوتی ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں تو ان تین طریقوں کا بیان ہوا پہلا طریقہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں کیوں کہ ان پہ وہی نازل ہوتی ہے اللہ ان پر وہی نازل فرماتا ہے دوسرا محمد الرسول اللہ سچے ہیں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان پہ تلاوت آیات الہی ہوتی ہیں اور محمد الرسول اللہ سچے ہیں کیونکہ ان پر نزول الیات ہوا ہے چوتھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امبا الغیب اخبار الغیب اطلاع علی الغیب دی جاتی ہے جو غیب اور چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور باتیں ہیں اللہ اپنے نبی کو اس پہ مطلاع کر فرماتے ہیں خبردار فرماتے ہیں پانچواں طریقہ رسول اللہ برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی سچے ہیں رسول اللہ سچے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ اللاۃ ایک مقام اور ایک مکان میں موجود نہیں ہوتے لیکن اللہ رب العزت انہیں خبر دے دیتے ہیں آل عمران آیت نمبر چوالیس خبردار کر دے اللہ کے خبردار کرنے سے وہ خبریں نبی علیہ السلام کو ملتی ہیں جس مقامات اور واقعات میں نبی علیہ السلام موجود تھے ہی نہیں ذالک من با الغیب آل عمران آیت نمبر چوالیس من انباء وما كنت لَدَيْهِمْ یخت سمون اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے وہی کی کرتے ہیں ہم اس کی آپ کی طرف نہیں تھے آپ موجود ان کے پاس جب یہ گراتے تھے اپنے قلموں کو اس لیے کہ کون سا ان میں سے کفالت کرنے والا ہوگا مریم کا وما کن تلدئی سمون اور نہیں تھے آپ ان کے پاس موجود جب یہ باس مباصہ کر رہے تھے مریم کی کفالت کے بارے میں تو آپ نہیں تھے لیکن آپ کو یہ واقعہ اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تو آپ سچے پیغمبر ہیں سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سورہ یوسف میں آیت نمبر ایک سو دو واقع یوسف علیہ سلاۃ اور ان کے بھائیوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا زالی کمن غیبین لیک یہ غیب کی خبروں میں سے ہے وہی کرتے ہیں ہم اس کی آپ کی طرف وما كنت لديهم از اجماؤ امرحم وم یم قرون نہیں تھے آپ ان کے پاس موجود جب یہ اتفاق کر رہے تھے اپنی رائے پہ اور یہ تدبیر کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف مشورہ کر رہے تھے آپ موجود نہیں تھے لیکن آپ کو اللہ نے اس کی خبر دے دی سور قصص میں بھی ایسے ہے آیت نمبر چوالیس سور قصص آیت نمبر چوالیس وما کن تب جانی بلغربی از کزینا الا موسل امرا وما کن تمین شاہدین اور نہیں تھے آپ مغربی طرف پر کوہِ تور کے جب ہم نے وہی کی علیہ السلام کی طرف الامراکار نبوت کی وما کن تمین شاہدین اور نہیں تھے آپ موجود وہاں حاضروں میں حاضر تو آپ موجود نہیں تھے پھر چھیالیس نمبر آیت میں بھی فرمایا و ما کن تبھی جانی بھی توریز وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنزِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّنْ نَزِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ آپ نہیں تھے وہاں لیکن وہ خبریں وہ حالات آپ کو معلوم ہوئی وحی کے ذریعے آپ سچے ہو سچے پیغمبر ہو یہ پانچمہ طریقہ تھا چھٹا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر حق ہیں سچے پیغمبر ہیں کیونکہ اخبار بالغیب موجزتن کرتے ہیں پیشن ان کی سچ نکلتی ہیں یہ دلیل نبوت ہے سر بقرہ آیت نمبر چھ میں نبی علیہ اللاۃ وسلام نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان الَّذِينَ كفروا سواؤنَّ عَلَيْهِمْ لا کفروسوا وہ لوگ جنہوں نے زد اور اعنات کی وجہ سے کفر کیا برابر ہے ان پر اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لاتے یہ پیشنگوئی انگوئی زدیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی سچی نکلی وہ زدی عنادی مومن نہیں بنے جنہوں جنہوں نے ضد کی وجہ سے جنہوں نے اعنات کی وجہ سے کفر کیا تھا اسی طرح وہ چھپے اعتراض انو منو کما وَإِذَا قِيلَ مَا آمَنَ النَّاسُ من سخالو کما من سفا یہ خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی کہ جب ان کو کہا جائے کہ ایمان صحابہ کی طرح لے آؤ تو یہ صحابہ کو نسبت صفاحت کریں گے وہ پیشن گوئی بھی سچی نکلی سورے روم میں پیشن گوئی ہے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 تو جس نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوں وہ نبی بھی سچا ہوتا ہے جس کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوں وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے سور تحریم میں بھی آیت نمبر تین سور تحریم آیت نمبر تین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 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام زینب کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں زیادہ وقت گزارتے ہیں کیا طریقہ کریں کہ ان کو زیادہ وقت گزارنے سے منع کر دیں زینب کے گھر سے گھر میں تو وہ مشورہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور نبی نے پھر وہ بات بعض بات اپنی ازواج متحارات کے سامنے رکھ دی اور بعض ان سے چھپا دی بعض کیا اظہار نہیں کیا تو قالت من امبا قال کالن ابانی العلیم الخبیر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر دی ہے خبردار عالیم جاننے والے خبردار اللہ نے ساتواں طریقہ اس بات رسالت کا نبی حق ہے کیونکہ یہ امی ہیں لکھنے پڑھنے والے نہیں تھے پہلے سے کہیں لکھا پڑا نہیں کسی مکتب مدرسے کالج یونیورسٹی میں سند یافتہ نہیں لیکن اتنی عظیم کتاب کہ دنیا کے فساہا بولاگا دانشور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں معلوم یہ ہوا کہ نہ پڑھنے والا نہ لکھنے والا امی نبی وہ ساری دنیا کو چیلنج دے رہا ہے اور کوئی بھی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکتا وہ افسح الفسا ابلغ البلاغا ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستاون میں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سچا ہے کہیں لکھا پڑھا نہیں کہیں سے سیکھا نہیں کہیں سے سنا نہیں اور پھر ایسے علوم کے خزانے دنیا کے سامنے پیش کیے کہ ساری دنیا اس سے آجز ہے الدی نبی رسول مکتوبن وہ نبی امی تھا لیکن علوم کے خزانے دنیا کو دینے والا بنا یہ اس نبی کی کے صدق کی دلیل ہے آٹھواں طریقہ یہ نبی برحق ہے کیونکہ ان کی نبوت پہ اللہ شاہد ہے اللہ گواہ ہے اللہ کی گواہی سورہ آل عمران آیت نمبر اکاسی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي أَلَّنِي تَمَامًا بِيَاسِ وَعَدَلِي میرا آخری نبی آئے تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اس کی نصرت کرو گے امداد کرو گے کالو اقرنا تو سب نے اقرار کر لیا قال فشدو اللہ نے فرمایا تم سب گواہ بن جاؤ وانا آنا کم من کمین اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گواہی کرنے والوں میں سے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا گواہ بذات خود اللہ تو شہادت کے ساتھ دعوے کا استحکام ہوتا ہے محمد رسول اللہ ہے کیونکہ شاہد اس پہ اللہ ہے نوا طریقہ محمد الرسول اللہ بر حق ہیں کیونکہ یہ واجب الاتباع ہیں ان کی اتباع لازمی ہے نبی کی حقانیت کی دلیل ایک دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ واجب الاتباع ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر بتیس قل ان کن تحبون الله حبون اللہ فتبی کم اللہ فرم زنوب ان کن تحبون الله حبون اللہ کہہ دیجئے محبوب اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ تو میری اتباع کرو یو اللہ ہوم زنو ذنوبکم اللہ تم سے محبت کر دے گا اور اللہ تمہیں تمہارے گنا معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان قل اتی اللہ رسول کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو فعین تولو اگر یہ لوگ پھر گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو فین اللہ حب کافرین پس یقینا اللہ محبت نہیں کرتا کافروں کے ساتھ نبی کی اتباع سے منہ پھیرنے والا کافر ہے غیر نبی کی اتباع سے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہتے تو یہ دلیل ہے کہ محمد واجب الاتباع ہیں تو حق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دسواں طریقہ دسواں طریقہ اور دسویں دلیل محمد الرسول اللہ کے صدق کی وہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے سورہ نساء آیت نمبر اسی غیر نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی نبی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے تو یہ نبی کے صدق کی دلیل ہے مَن الرسول فقد سورہ نساء آیت نمبر اسی رسول فقد اطا اللہ جس نے تاب کی اللہ کے رسول کی تو اس یقیناً اس نے تاب کی اللہ کی تو رسول کی تاب اللہ کی تاب ہوا کرتی ہے یہ رسول کے حقانیت کی دلیل ہے وہ منت اللہ فما رسلا کال حفیظہ گیارہواں طریقہ مزید ترقی کے ساتھ نبی کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا سر فتحہ کی دس نمبر آیت سر فتحہ آیت نمبر دس بیعت رضوان کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا اندین کا انایوا اللہ بے شک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں یقیناً یہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے اللہ کے ساتھ تو نبی کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا یہ نبی کی صدق اور حقانیت کی دلیل ہے بارہواں طریقہ اللہ نے ہدایت کا انحصار محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں کیا ہدایت کو اتباع رسول کے ساتھ منحصر کیا سورہ نور آیت نمبر چون سورہ نور آیت نمبر چون اٹھارواں پارہ انحصار ہدایت اللہ نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیا وہ انتو ہوتا وَإن اگر تم لوگ میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو راہ پالو ہدایت پالو گے ہدایت حاصل کر الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ رسول تو دیکھو انہیں سارے ہدایت کو اطاعت رسول کے ساتھ منحصر کر دیا ہدایت کو اسی طرح تیرواں طریقہ اللہ پر ایمان محمد الرسول اللہ کی اتباع پر موقوف ہوا اللہ پر ایمان موقوف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اللہ نے ایمان کو موقوف کیا ہے رسول اللہ کی اتاد پر سورسا آیت نمبر پینساٹھ آیت نمبر پینساٹھ فلاور کلا کفیما شجر بین جی انسلیم تسلیما تو ایمان کا انحصار اللہ نے اطاعت مصطفیٰ پہ کیا یہ محمد مصطفیٰ کی صدق اور حقانیت کی دلیل ہے چودواں طریقہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی ترغیبات دی ہیں اپنے بندوں کو سورہ نساء آیت نمبر تیرہ میوتی اللہ و وَرَسُولَهُ یود خل ہو جناتن تجریم ان تحتی ہلنہار خالدین فیح وزالی العظیم دیکھو نبی کی تاب داری میں جنت ملے گی یہ نبی کی حقانیت کی دلیل ہے نا نبی کی تابے داری میں جنت ملے گی یہ صدق رسول کی دلیل ہے اسی طرح سر فاتح کی آیت نمبر سترہ ومن اللہ و رسول جنت ان تجریم تحتی ہلنہ علیما جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابیداری کی داخل کر دیا جائے گا جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہرے اور جنہوں نے منہ پھیر دیا تو عذاب دیا جائے گا اس کو عذاب دردناک تو اعت رسول کی ترغیبات اللہ دیتے ہیں جنت کی بشارتوں کے ساتھ یہ چودہ طریقے چودہ چودہ طریقے تھے اس بات رسالت کے قرآن میں جب ہم نے یہ ذکر کر دیے تو اب ہم رسالت کے ساتھ متعلق ایک دوسرے عنوان کو بھی ذکر کریں گے جو کہ آداب رسالت ہے آداب رسالت لیکن اس سے پہلے اختصار کے ساتھ اتنا سمجھ لو کہ قرآن کریم میں کبھی کبھی اس بات رسالت دلائل عقلیہ سے کبھی دلائل نقلیہ سے کبھی دلائل وحیہ سے ہوتی ہے اور کبھی قرآن کریم میں حلف اور قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی بھی ہے قلکفا بلّہ شہید امبینی و بین کم سور رات کی آخری آیت ویقول اللہ نقف رستمرسلا کافر کہتے ہیں تو اللہ کا سچا آخری نبی نہیں ہے قل تو آپ جواب دیجیے کفا باللہ ہی شہید بینی وبینکم اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اللہ میری رسالت کا گواہ ہے ومن ان دہ علم الکتاب اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے تو دیکھو اس بات رسالت کے لیے دف شبہات بھی ایک طریقہ ہے سورہ بقرہ میں منکرین کے نو شبہات کے جوابات ہیں اس بات رسالت پہ اور سورہ آل عمران میں منکرین رسالت کی پندرہ خباستیں ہیں کہ جو رسول کو برحق نہیں مانتے تو ان کی پندرہ خباستیں سورہ آل عمران میں ذکر ہو رہی ہیں اس آداب رسالت آداب رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب نبی کی امداد نبی کی نصرت تمام مسلمانوں پہ لازم ہے بلکہ یہ تو اللہ نے انبیاء پہ بھی لازم کی تھی اور دوسرا ادب نبی کی عزت تعظیم عزت سب پہ لازم ہے یہ دونوں آداب آپ دیکھے سورے فتح آیت نمبر نو میں آٹھ نمبر آیت سے میں شروع کر رہا ہوں انار سلنا کشاہدوں مبشروں نظیرہ لتو مینوبی ہی و رسولی و تو ازرو و تو اقیرو و تو بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا مبشرن ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا و اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا لت منو بلاہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے اللہ اور اللہ کے رسول پر و تو آزرو اور اس لیے لتو مینو کہ تم ایمان لے آؤ آو اللہ اور اللہ کے رسول پر و تو آزرو ہو اور تم تعظیم کرو اللہ کے رسول کی و تو وقیرو ہو اور تم توقیر کرو اللہ کے رسول کی قدر کرو نصرت کرو و تو سب بکرتوں سیلا اور تم پاکی بیان کرو اللہ کی ہر وقت صبح شام تو نبی کی عزت بھی لازم ہے نبی کی نصرت بھی لازمی ہے اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا بھی آپ نے سورہ عال عمران میں پڑھا کہ میں اگر آخری نبی کو مبعوث کروں تو پھر لتومین النبی ہی و لتن آیت نمبر 81 میں اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا تو میرے نبی آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اس کی نصرت بھی کرو گے تو جب اللہ نے وعدہ لیا ہے انبیاء کرام سے تو ہم پہ بھی اللہ کے آخری نبی کی نصرت اور عزت لازمی ہے تیسرا احترام اور ادب نبی علیہ السلاط والسلام کا وہ آواز نہ اٹھانا نبی کی آواز کے اوپر اخترامن حیم و می تن لازمی ہے اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے نیچے ہی رکھنا ہے سر حجرات آیت نمبر دو چھبیسواں پارہ سر حجرات آیت نمبر دو یا لا ترفعوا ترفات فوق صوت نبی اے ایمان والو مت اٹھاؤ تم اپنی اسوات آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر نبی زندہ تھے تو نبی کے سامنے آہستہ آہستہ باتیں کیا کرو نبی فوت ہو گئے تو نبی کے روزے اقدس کے پاس آدابن احترام چپ کے چپ کے اللہ سے مانگا کرو چپ کے درود و سلام پڑا کرو لا فو اسوات فوق صوت کسن نبی ولا تجہر له بالقول ک جہری بادی کم بادی کم بادا ک جہری بادی کملی بادن انتہ بت آمالو کم تو یہ ادب ہے کہ نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو نہیں اونچا کرنا اسی طرح نبی کے سامنے تیز آواز میں باتیں بھی نہیں کرنی اسی صورت میں ہے آیت نمبر دو میں ولا تجہر لہ بال قولی کجہری بادی کملی باد انتہ اسی طرح نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے تیسری ایت میں فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الدین یونا دون کمی ہو جاتی اکتراقیلون جو دیوار سے اس طرف آپ کو تیز تیز آواز سے پکارتے ہیں یہ اکثر ان میں سے لا قیلون بے عقل ہیں پانچواں ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا جائے چھٹا ادب عام لوگوں کی طرح نبی کو ندا اور پکار نہیں کیا کرو گے بلکہ نبی کو پکارنے کے لیے ادب ملحوز نظر رہنا چاہیے سری نور آیت نمبر بہاسٹھ سورے نور آیت نمبر بہاسٹ بہا لاتو دعا رسولی بین كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتصللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم طي عدبها من ملاء دیکھو لا دار رسولی رسول کم کا دعائی بادی بادا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو آواز دیتے ہو اس طرح اللہ کے نبی کو بے جھجک نہ پکارا کرو یاداب ہیں ایک ادب جو سب سے لازمی اور ضروری تھا وہ ادب اتا مارسل نامن قبل کمر رسول اللہ علی تابزنی ہر نبی کا اپنی امت پہ حق ہوتا ہے تات والا تو محمد الرسول اللہ کی شان سب سے اعلیٰ تو حق بھی سب سے اعلیٰ حق سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ اور بالا نبی کی تات کرو گے سب سے زیادہ من و ان اعلی تر کی تاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی تو اسے قرآن میں ڈرایا گیا ہے عذابوں سے سرے نور کی آیت نمبر ترسٹھ میں فرمایا فل یہ حضر الدین امری ان تیب فتن تن اویو سی بہم علیم وہ لوگ ڈر جائیں ڈر جائیں جو اللہ کے نبی کے امر کے خلاف کرتے ہیں حکم کا خلاف کرتے ہیں ڈر جائیں اس بات سے انتوسی بہم فتنت ان اویوسی بہم عذاب علیم کہ پہنچ جائے گا ان کو فتنہ دنیا میں اور پہنچ جائے گا ان کو عذاب علیم دردناک عذاب و میں میں سرے نسایت نمبر چودہ میں فرمایا ومن يعص اللہ ورسوله وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ خل نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ وزاب محین جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے اللہ کے دین کی حدود سے تجاوز کیا ید خل داخل کر دیا جائے گا جہنم میں ہمیشہ ہوگا اس جہنم میں اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن عذاب مہین اسی سورے نساء کی ایک سو پندرہ نمبر آیت میں تحزیر اعلی تر کی تاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَسِيرًا جس نے اللہ کے رسول کی تابداری چھوڑ دی مئیم شاقق الرسولہ جس نے خلاف کیا اللہ کے نبی کا اس کے بعد کہ اس کے لیے واضح ہو گئی ہدایت کی راہ اور اس نے تابے کی مومنوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہوں کی تو اللہ فرماتے ہم پھیر دیں گے اس کو اس طرف جس طرف یہ پھرا ہے اور داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں بہت بری جگہ ہے یہ جہنم جانے کی سات مسیح سورہ محمد آیت نمبر 32 اللہ کے نبی کی تابے نہیں کرتے تو آمال تباہ و برباد ہو جائیں گے سر محمد آیت نمبر بتیس تھرٹی ٹو اندین کفروسو سبی اللہ و شاسول لئی ادر اللہ شع و سی الله آمال بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا اور بند ہو گئے بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور خلاف کرتے ہیں شاقر رسولہ خلاف کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ممباد ما تب الدا اس کے بعد کہ ان کو واضح ہو گئی ان کے لیے واضح ہو گئی راہ, راہ سنت ہدا سے مراد راہ سنت لیں ادر اللہ شع <شَيْعَا> یہ لوگ اللہ کو ذرہ بر نقصان نہیں دے سکتے بلکہ نقصان تو ان کا اپنا ہے وہ کیا ہے وہ سیخ تو آمال جلدی ہے کہ برباد کر دیے جائیں گے ان کے اعمال سارے اعمال و برباد ہو جائیں گے حبت حبت آمال ہوتا ہے اللہ کے نبی کی تابے داری نہ کرنے کی وجہ سے اسی طرح سور مجادلا میں بھی فرمایا ان الدین دون اللہ و رسول میں پارے کا پہلا صفحہ ان اللہ دیناد دون اللہ و پانچ نمبر آئے تھے وہ لوگ جنہوں نے خلاف کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا خوبی تو کما کبی تلدین من قبل زلیل کر دیے جائیں گے جس طرح زلیل کر دیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تم بینات ولیل کا قرآن میں جا بجا یہ تو مش نمون خاروار تھا بہت سے مقامات پہ تحذیر اعلی تر کی اطاط رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی ہے تو یہ دوسرا مقصد ہم نے بیان کیا اس بات رسالت کا جس جس کے اس بات کے لیے قرآن کریم میں چودہ انداز ہیں چودہ چودہ طریقوں سے اللہ نے رسول اللہ کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا اور بیان کیا قرآن کریم میں ساتھی ساتھ ہی ساتھ ہم نے اللہ کے نبی کے آداب بھی ذکر کیے امت پر امتیوں او پر اور تحذیر اعلی تر کے اطاعت رسول کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا مقصد سالس صدق قرآن یا صداقت قرآن اللہ کے قرآن کی صداقت اس کے لیے بھی قرآن کریم میں مختلف طریقے ہیں پہلا طریقہ قرآن بر حق ہے کیونکہ اللہ نے اس قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو یہ قرآن کے صدق کی دلیل ہے اللہ فرماتا ہے قرآن کو میں نے نازل کیا تو جب اللہ نے نازل کیا تو یہ تو سچی کتاب ہے آل عمران آیت نمبر تین نزل علی کل کتاب بالحق اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو حق کے اظہار کے لیے حق کے اثبات کے لیے مصدی کلا بین نئے وانزل تورا طول جیل آیت نمبر سات میں بھی فرمایا الذي انزل علئی کل کتاب منہ آیا تم محکمات کتابی و خرمت یہ اللہ تو وہ ذات ہے انزل علئی کل جس نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب جب اللہ نے قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف کر دی تو یہ قرآن کے صدق کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی بنیاد ہے جس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین خود ہو تو وہ کتاب حق نہ ہو تو کیا ہو سورے نساء 113 نمبر تیرہ نمبرایت میں بھی ہے سورے نساء ع کل کتاب کمالم تکنطالم وان زل اللہ علیہ کل کتاب اور نازل فرمائی ہے اللہ نے آپ پر کتاب یہ کتاب اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی تو یہ حق سچ کتاب ہے سورہ انعام آٹھویں پارے کا پہلا صفحہ 114 نمبر آیا تھا الدی انزل علیہ کومل کتاب مفصلا ودی آیت کے درمیان سے پڑھ رہا ہوں وہی انزل علیہ کومل مفصلا یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب مفصلا واضح اصول ایمان اور اصول دین پر تو یہ پہلا طریقہ تھا قرآن کے صدق کو ثابت کرنے کا کہ اللہ اس کے نظول کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے جب اس کا نازل کرنے والا رب العالمین تو یہ حق سچ کتاب ہے دوسرا طریقہ قرآن بر حق ہے اس لیے کہ قرآن کے نزول کی قرآن اس وہی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ قرآن کی وہی میں نے کی ہے ایک تو سراہتن انزل کتاب انزل اللہ کتاب لیکن ایک وہی کی نسبت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انتالیس ایک کم چالیس کدالی ذالک مما اوہلی کا ربو کمین الحکمہ یہ مما اوہا علیہ کربو کا اس سے ہے جو وہی کی ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے آپ کی طرف آپ کے رب نے وہی کی ہے اس قرآن کی تو یہ سچی کتاب ہے یہ حق سچ ہے سر راد سور راد اللہ منسوب کرتا ہے اس وہی کو اپنی طرف اللہ منصوف فرماتا ہے اس وحی کو اپنی طرف آیت نمبر تیس کذالک کار سلنا کفی امت قد قدخلت من قبلی امم لتتلو ملی الذي علی ملدی لت الم الدی اس لیے کہ آپ پڑھیں ان لوگوں پر وہ کتاب جو وہی کی ہے ہم نے آپ کی طرف اللہ نے وہی کی ہے اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر ایک سو آیت نمبر ایک سو ترسٹھ ان ناح نہ علی کا کماح ال نو او کا ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف جب اللہ نے وہی کی تو سچی ہی ہے تیسرا طریقہ قرآن کریم کی اس بات اور صدق کے اس بات میں قرآن برحق کتاب ہے اس لیے کہ یہ مصدق لما سبقہ ہے پہلی جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی قرآن اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے تو جب اللہ کی پہلی کتابوں کی تائید قرآن میں ہے تو یہ بھی اللہ کی کتاب ہے سچی یہ مصدق ہے لیما سبقا سور بقرہ آیت نمبر اکتالیس دیکھیں اکتالیس نمبر آیت سور بقارا بیما انزل تم صدیق او بنی اسرائیل ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی یہ تصدیق کرنے والی ہے لیما ماکم ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں تو قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس لیے قرآن حق ہے قرآن سچ ہے سورہ نساء آیت نمبر سینتالیس اور سورہ معیدہ آیت نمبر اڑتالیس میں چوتھا طریقہ قرآن بر حق ہے کیونکہ یہ افترا نہیں ہے سورہ یونس آیت نمبر سینتیس دیکھے قرآن حق سچ کتاب ہے اس لیے کہ یہ کسی کی افترا نہیں ہے کا نہل قرآن نہیں ہے یہ قرآن کہ بنالے سے اللہ کے سوا کوئی اور یہ کسی اور کے بس کا کام نہیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک میں بھی اسی طرح ہے پانچواں طریقہ قرآن برحق ہے اس لیے کہ اس کی اتباع کا حکم اللہ نے کیا ہے سورہ انعام آیت نمبر ایک سو ترپن سور انعام آیت نمبر ایک سو ترپن و انہادا سراتی اور یقیناً یہ میری راہ ہے سیدھی اس کی تابیداری کرو تو جب اللہ نے اس کی طباع کا حکم کیا ہے تو یہ حق سچ کتاب ہے اللہ کی ایک سو پچپن نمبر آئےت میں بھی فرمایا اسی سرال عمران میں وہادا کتابن انزل نا مبارکن بھی یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کو کیا ہے اس کو مبارک برکتوں سے لبریز کتاب ہے فت بھی روح تم لوگ اس کی تابیداری کرو و اس کے خلاف سے ڈرو لال ترمون تو قرآن کی اتباع کا اللہ نے کیا ہے اس لیے قرآن سچی کتاب ہے سر زمر آیت نمبر پچپن اور سر قیامہ آیت نمبر اٹھارہ فریدا قرآن فتب قرآن ہو چھٹا طریقہ قرآن کریم کی صداقت کے اثبات کے لیے ایجاب التحکیم بھی کتاب اللہ فیصل اللہ کی کتاب پہ کرو اس کو قانون مانو قانون مانو سورہ معیدہ آیت نمبر اڑتالیس آیت نمبر اڑتالیس سورہ معاہدہ وان إِلَيْكَ لما الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا مصدی بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ منل کتاب عَلَيْهِ محی من ہی أَنزَلَ کم بئی نہم بِمَا أَنزَلَ ان اللہ فیصلے کرو ان کے درمیان اس کتاب کے ذریعے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے وَلَا عَمَّا جا مِنَ الحق جب اس پہ فیصلہ کرنے کا امر ہے تو یہ سچ ہی ہے نا اس کو قانون مانو سورہ نساء آیت نمبر انسٹھ اور سور شورایت نمبر دس ساتواں طریقہ قرآن کریم کی صدق کے اس بات کے لیے حق پر پرسلما کی شہادت ہے قرآن کی صدق پر سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چودہ افغیر اللہ اب تغی سورہ انعام نام ایک سو چودہ آٹھویں پارے کا پہلا صفحہ افغیر اللہ اب تغی حکمن ولی کمل کتاب مفسلا والذین آتيناہم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک انه منزل من ربک فل بالحق فلا تکونن من الممتریین والذین آتيناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ اس قرآن کا نازل ہونا تیرے رب کی طرف سے ہے بالحق حق کے اظہار اور اثبات کے لیے تو دیکھو وہ آتے نا حمل کتاب پہلے اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ نہ منزل من ربی قبل بالحق قرآن برحق ہے اس پہ شہادت علماء کی موجود ہے پھر علماء کے بارے میں بے شمار واقعات ہے ایک وہ انیس کی شہادت تھی اور المانی میں دوسری آیت کے نیچے سر بقرہ کی دوسری آیت کے نیچے وہ گواہی ذکر ہے اور بخاری نے باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کی ہے روایت اسی طرح شہادت زمات کی ذمات رضی اللہ عنہ کی مشکات میں صفحہ پانچ سو پچیس پہ وہ ذکر ہے روایت شہادت عامرب نے توفیل کی بکائی نے نظم الدرر دورر میں پندرہ جل نمبر پندرہ اور صفحہ نمبر پانچ سو پچیس پہ ذکر کی ہے تو شہادتیں ہیں آہل کتاب کی عبداللہ ابن سلام کی شہادت صدقے قرآن پہ اور صدقے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم جبیر ابن مطعم کی شہادت سورہ نساء آیت نمبر ایک سو آٹھواں طریقہ آٹھواں طریقہ قرآن کے برحق ہونے کے اس بات کے لیے اللہ خود قرآن کے صدق پہ گواہ ہے اللہ کی گواہی اور شہادت ذرا دیکھو سورہ نساء آیت نمبر ایک سو چھیاسٹھ سور نسا آیت نمبر ایک سو چھیاسٹھ اللہ کی گواہی قرآن کی صدق اللہ کی شہاد ان کا لیکن اللہ, انزل اللہ گواہی کرتا ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے آپ کی طرف ان ظلحو بھی ہی اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اپنے علم کے مطابق ولم شہدون ملائک بھی اس کے گواہ ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے نوہ طریقہ قرآن کی صداقت کے اثبات کے لیے چیلنج منکرین کو سورہ بقرہ دوست آیت نمبر وَإن كنتم فی وین کن تم فیر بما نزل فاتو بھی صورت ہی اسی طرح چیلنج سورے یونس 38 نمبر آیت میں سورے بنی اسرائیل 88 نمبر آیت میں اگر تم قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے تو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ آج تک یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکا اور قیامت کی صبح تک قبول نہیں کر سکے گا ہو ہی نہیں سکتا قرآن کا مقابلہ کون کرے گا دسواں طریقہ قرآن برحق ہے کیونکہ اس کی تلاوت پہ اجر ملتا ہے سر فاتر آیت نمبر انتیس قرآن کی تلاوت پہ اجر ملتا ہے سور فاتر آیت نمبر انتیس اندین کتاب اللہ ہی واقع مسلح تھا ون فکو مما لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور پابندی کرتے ہیں نماز کی اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے رزق دیا ان کو سر روانیہ چھپ کے اور ظاہرا ارجون تجارت اللہ تبور یہ لوگ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کہ تباہ ہونے والی نہیں لیوفیہم وجورہم ویزیدہم من فضلیہی انہو غفور شکور سورہ آراف کی آیت نمبر 170 میں بھی بیان ہے اس اجر کا جو قرآن کی تلاوت پہ ملتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة انہا لا نزیع اجر المصلحین وہ لوگ جو تمسک کرتے ہیں مضبوطی سے تھامتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور نماز کی پابندی کرتے ہیں بے شک ہم ضائع نہیں کرتے مصریحین کے اجر کو اسی طرح قرآن میں جا بجا اس قرآن سے نسبت وفا کے فائدے بھی ذکر کیے گئے ہیں اور اس سے جفا کے نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں یہ ایک تفصیل طلب عنوان ہے لیکن جا بجا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز قرآن سے نسبت وفا کے فائدے دنیاوی برزخی اور اخروی اور قرآن سے جفا اور دوری کے نقصانات دنیاوی برزخی اور اخروی ان فائدوں کا تذکرہ اور ان نقصانات کا ذکر قرآن کے صدق کی دلیل ہے تو یہ دس طریقے ہوئے تل کا کاملہ دس طریقوں سے ہم نے بیان کر دیا صدق قرآن کو فل قرآن چوتھا مقصد مقصد الرابع علیمان بلاخرا یا اثبات قیامت چوتھا مقصد قرآن میں اثبات قیامت یا ایمان بلاخرت ایک تو یہ دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں باس بادل الموت وہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو زندگی آئے گی اخروی قرآن کریم اس آخرت اور قیامت کا تذکرہ کرتا ہے اور قیامت کے منکر کو قرآن کا منکر کہا گیا ہے کیونکہ قرآن نے قیامت کا اثبات کیا ہے تو جب قیامت اور آخرت کو جو نہ مانے تو وہ قرآن کو نہیں مانتے قرآن کریم میں دوسرے مقاصد عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیے جاتے ہیں لیکن قیامت کہ اس بات کے لیے امور قیاسیہ ذکر ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ منکرین قیامت نے انکار آخرت پر اقلیات پیش کی تھی تو ان کو اس بات قیامت کے لیے قیاسیات ذکر کی گئی ان کے سامنے رکھی گئی اس بات قیامت پر مستقل صورتیں نازل ہوئی ہیں جیسے سور قاف سور زاریات سورہ طور سور قیامہ سور اعلیٰ سور قیامہ سے لے کر سور اعلیٰ تک ساری صورتوں میں قیامت کا اس بات ہے اس بات قیامت کے لیے بھی قرآن کریم میں عنوانات ہیں اور طریقے ہیں تقریباً چھ طریقوں سے قیامت کا اثبات آخرت کا اثبات قرآن میں ہوتا ہے سب سے پہلا طریقہ قیاس الادت علی ابتداء الخل دوبارہ زندہ ہونے کا قیاس پہلی بار زندگی پہ کیا جاتا ہے سور بقر آیت نمبر اٹھائیس کئی فتق فرون بلّہ و کم تم امواتن تم کس طرح اللہ کی توحید اور قدرتوں سے انکار کرتے ہو تم تو آدم تھے تو اللہ نے تمہیں وجود دیا آدم سے وجود میں لانے والا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے والا ہے سمی تو کم سمی اسے کہتے ہیں قیاس الاعادتی آلہ خلقل قیاسل آدتی قیاسل آادتی خلقی پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ تمہیں دوبارہ دوسری بار قیامت میں پیدا کر دے گا سورہ عراف آیت نمبر انتیس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اکاون سورہ حج آیت نمبر پانچ سورہ ان آیت نمبر بیس ان ذرا دیکھیں سورے ان قل کل سیرو فل ارد زرو کئی فبد الخل ثم اللہ ہوش انش عتل کہہ دیجیے پھرو تم لوگ زمین میں تو دیکھ لو کیسے پیدا کیے اللہ نے مخلوق کو ثم اللہ ہوش انش عتل پھر یہ اللہ پیدا کر دے گا اس مکلف مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا نش عطل ان اللہ علا کلی شئی ان قدیر ارحم اشاء وقلبون تو قیاس دوبارہ پیدا کرنے کا ابتدائی خلق پر دوسرا طریقہ قیاس العادت علا خلق العالمی جو اللہ یہ سارے جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے ساری مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اس کے لیے سورہ روم آیت نمبر آٹھ اولم يتفکروا فی انفسہم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق وجل مسمى وانک کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون اسمان وزمینوں کو پیدا کرنے والا اس کے درمیان اس کے مابین ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا پھر تمہیں اپنی عدالت میں پیش ہونے کے لیے پیدا کر دے گا کثیرم كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ربی رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کیوں انکار کرتے تو یہ قیاسل آدتی علی خلق العالم سورہ نازعات آیت نمبر ستائیس میں بھی بیان ہوتا ہے سورہ یاسین اکاسی نمبر آیت میں بھی ذکر ہو رہا ہے سورہ یاسین دیکھیں آیت نمبر اکاسی ایٹی ون اولئی سلدی خلق سماواتی ول اردبی قادرین اللہ بلا ولا کلیم آیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمینوں کو قدرت رکھنے والا اس بات پہ کہ پیدا کر دے گا ان کے کی طرح دوبارہ اس طرح دوبارہ ان کو پیدا کر دے گا بلائی یہ اللہ قادر ہے اور یہ اللہ خلاق اور علیم ہے تو یہ قیاس العادت یہ اللہ خلق قلعہ تیسرا طریقہ قیاس على احیاء یادی جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے بنجر اور خوش زمین سے تیغ نکالتا ہے فصل نکالتا ہے پھل پودے نکالتا ہے اسی طرح ایک دن تمہیں بھی قبروں سے اٹھا دے گا سور آراف آیت نمبر ستاون سور آراف وہ الدی ارسل ریاح بشرم بیندئی رحمتی ہی حتہ ادا اقلت صحابن سکالن سکنا ہلی بلدم فنزل نا بھی ہلما من کلس تمارات کزال کا اسی طرح نخری جلم جس طرح بارش کے ذریعے زمین سے پھل پودے نکلتے ہیں نکالنے والا اللہ ہے اسی طرح نخری ظلم اللہ فرماتا ہے ہم نکال لیں گے قبروں سے مردوں کو اب جو کہتے ہیں کہ قبروں میں زندہ ہیں ان کا کیا علاج کدالی کا نخری جلموتا لالکم تدک کرون خام خا کہ تم نصیحت حاصل کر لو بئی اللہ زالی کرون سورہ روم آیت نمبر انیس سورہ قاف آیت نمبر گیارہ میں بھی قیاسل عادت اعلیٰ احیاء الارض چوتھا طریقہ قیاسل عادت اعلیٰ خیال اموات ف دنیا اللہ نے دنیا میں مردوں کو زندہ کیا ہے قادر ہے قادر ہے سورہ بقرہ دیکھو آیت نمبر تریہتر سماسنا کم ممبادی موتی کم لال کم تشکرون آیت نمبر تریہتر فقل ند ربو اللہ نے اس مردے کو اپنے قاتل کی نشاندہی کے لیے بنی اسرائیل کے اس مردے کو زندہ کیا تھا کزا اسی طرح زندہ کر دے گا اللہ سارے مردوں کو جو دنیا میں تمہارے سامنے مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ سارے مردوں کو زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے سورہ کی آیت نمبر انیس اور اکیس اللہ رب العزت نے تین سو نو سال بعد اصحاب کہف کو زندہ کیا تو وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے گا پانچواں طریقہ قیامت حق ہے اس پہ اللہ کی قسم ہے قرآن میں تین جگہ قیامت پہ حلف ہے تین مقامات ہیں بلا ای و ربی یونس آیت نمبر 53 سورہ سبا آیت نمبر 3 اور سورہ تغابن آیت نمبر 7 یہ تین مقامات ہیں قرآن کریم کے جہاں قیامت کے اس بات کے لیے حلف باری تعلیٰ ذکر ہے اللہ کی طرف سے قسم چھٹا طریقہ آخری قرآن کریم نے قیامت کے اس بات کے لیے چھٹا طریقہ منکرین نے قیامت پہ مختلف فتوے لگائے ایک یہ ظالم ہیں دوسرا یہ ملعون ہیں قیامت نہ ماننے والے ظالم اور لانتی ہیں سورہ آراف آیت نمبر پینتالیس سورت العراف آیت نمبر پینتالیس الَّذِينَ دینا عَن سَبِيلِ اللَّهِ سبیل وغیرہ بل بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وہ لوگ ظالم ہے دیکھیے پہلے کہا اللعنت اللہ نت اللہ عال ظالمین آیت نمبر چوالیس کے آخری حصے میں فاض نم وزین اللہ نت اللہ عال الظالمین اعلان کر دے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کہ اللہ کی لانت ہو ظالموں پر ظالم بھی ہیں ملرون بھی ہیں کون اللہی اللہ ہی اللہ گناہ وجہ وہ لوگ جو بند ہوتے ہیں یا بن کرتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے ویب گونا اور تلاش کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور راہ میں کگلیچ وہ ہم بل کا آخرتی کافرون اور یہ ہیں آخرت سے انکار کرنے والے آخرت سے انکار کرنے والے لانتی اور ظالم ہیں تیسرا فتویٰ قرآن نے لگایا یہ قیامت کے منکرین زال ہیں گمراہ ہیں سورہ نساء آیت نمبر 136 سو چھتیس و مئی اکفر بلا ہی و ملا ہی وہ کتبی ہی وہ ہی ولی الْآخِرِ مل آخری فقط بَعِيدًا جس نے انکار کیا اللہ کی توحید سے اللہ کے فرشتوں سے اللہ کی کتابوں سے اللہ کے پیغمبروں رسولوں سے اور قیامت کے دن سے فقط ذل زل ظلالم بَعِيدًا تو یہ گمراہ ہو گئے گمراہی دور میں زال ہے ہاں جو قیامت سے انکار کرے گا وہ معذب ہوگا یہ چوتھا فتوہ ہے عذاب بے علیم اسے ملے گا سر بنی اسرائیل آیت نمبر دس سر بنی اسرائیل آیت نمبر دس وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آتد لَهُمْ عَذَابًا علیما اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر قیامت پر ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب دردناک معذبین ہوں گے بھی عذابن علیم جو قیامت نہیں مانتے قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ ان کے لیے ویل ہے ویل سورہ مرسلات دیکھیں آیت نمبر پندرہ ویل مقدبین ویل المقدبین ویل ہے ہلاکت ہے جٹ والوں کے لیے یہ کون ہے سر مرسلات آیت نمبر پندرہ وَمَا وماد کما یوم الفصلی ویل یومزبین اسی طرح سور متفین آیت نمبر گیارہ میں بھی ویل پانچواں فتویٰ چھٹا جو لوگ قیامت نہیں مانتے یہ معتدی ہیں اور ساتواں اسیم ہیں یہ تینوں فتوے سور متفین میں دیکھے ویل سورہ متفین آیت نمبر گیارہ اور بارہ گیارہ اور بارہ اللہ دینہ یو قزبوندین ہلاکت ہے وئی لوم دل مقزبین ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے اللہ وہ جٹلانے والے یو قزبونبی امدین جو جٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو وما یو قزیب بھی اللہ کل معتدین عصیم اور نہیں جھٹلاتے قیامت کو مگر ہر ہر ایک معتد حد سے گزرنے والا عیم گنانگار تو جو معتد اور عظیم ہوگا وہ قیامت کو جھٹلائے گا بھی حمد اللہ و اللہ کچھ نہ کچھ ہم نے مقاصد اربا علیہ کے بارے میں ذکر کر دیا کہ توحید کا اثبات رسالت کا اثبات قرآن کا صدق اور قیامت کا اثبات قرآن میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے اب ہم اصول محمہ کو بیان کرنے کے بعد اصول ممدہ کی تفصیل کرنے لگے ہیں جو چار ہیں جہاد انفاق تنظیم اور آداب اصول ممدہ میں سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی الجہاد جہاد جوہد سے ہے جوہد وسعت کو بھی کہتے ہیں جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی اور اسلام کی وسعت قائم ہوگی تنگی دور ہوگی اور جہت سے بھی ہے انتہائی کوشش کو کہتے ہیں جس میں مدافعت بھی ہو اسلام کو پھیلانے کے لیے کفر کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں سب کے اوپر اطلاق جہاد کا ہوتا ہے لیکن در حقیقتن اصالتن جہاد کہتے ہیں قتال فی صبیر اللہ کو نبوت کے پندرہ سال تک صبر کی تلقین تھی مظالم ظالم کے برداشت کرو صبر کرو نبوت کے پندرہ سال بعد دوسری ہجری میں سندو ہجری اجازت مل گئی جہاد کرنے کی قتال کرنے کی بدلہ لینے کی کافروں کو سبق سکھانے کی پہلا جہاد اسلام کا سترہ رمضان بروزے جمعہ میدان بدر میں ہوا اور اس کے بعد اکیاسی جہاد ہوئے کل بشمول بدر جن میں ستائیس غزوات ہیں غزوات غزوے کی جمع ہے نبی علیہ السلام بنفس سے نفیس جس جہاد میں شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں اور چون سرایا ہیں سرایا سریا اللہ کے نبی کے امر سے صحابہ کا گروہ کسی محاذ پر لڑنے کے لیے گیا اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے لیکن امر تھا اسے سریا کہتے ہیں چون سرایا اور ستائیس غزوات یہ ٹوٹل اکاسی بنے آٹھ سال کیونکہ دس سن دس ہجری میں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تھے ان آٹھ سالوں میں اکاسی جہاد مانا ایک سال میں دس سے زیادہ جہاد اور ان سارے جہادوں میں اللہ کی نصرت اور امداد کا یہ عالم تھا کہ سارے کے سارے اکاسی جنگوں میں دو سو چھپن صحابہ شہید ہوئے بنا بر اختلاف اقوال دو سو چھپن صحابہ شہید ہوئے جہاد کے عنوان پہ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں بہترین کام ہوا ہے مشار الاشواق علا مشار العشاق دمشق کے ایک عالم ہے علامہ ابو زکری احمد ابن ابراہیم الدمشقی کی المتوفا آٹھ 814 ہجری 814 ہجری علامہ بزکریہ احمد ابن ابراہیم دمشقی نے بہترین کتاب لکھی ہے اور وہ لکھتے ہیں الجہاد و محار بت العدائے و استزراع ما و الوسع و من قول او فعل صفح نمبر بیس پر مشار الاشواق جہاد محاربت العادہ کو کہتے ہیں دشمنوں سے لڑنا اور اس میں مبالغہ کرنا جتنی تمہاری طاقت ہو آگے بڑھنا اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا دین اسلام کے دشمنوں کو من قول اور فیلن قولی جہاد ہو قلمی ہو فعلی ہو اور قرآن جہاد کا یہ لغوی معنی ذکر کرتا ہے مطلقی کوشش محاربت بت الدائی ہوا یہ مطلقی کوشش اور محنت اور جد و جہد سور لقمان آیت نمبر پندرہ میں سور معاہدہ آیت نمبر چون میں سورہ انکبوت کبوت آیت نمبر انہتر میں ہمارے اساتذ کرام جہاد کی تفصیل مجد الدین فیروز آبادی کی کتاب سے کرتے ہیں صفر السہ صفر السہ مجد الدین فیروز آبادی کی کتاب ہے یہ وہ عالم ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے کہ ایران فارس سے ان کو بھیجا گیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے اور دور میں علم فلسفہ نحوا صرف کو کہا کرتے تھے یا منطق کو کہتے تھے بس یہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ علم کی تلاش میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے وہاں علوم عالیہ جب پڑھی تو صحابہ کرام سے محبت پیدا ہوئی صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور مودت پیدا ہوئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مجد الدین فیروز آبادی سند فراغت لے کے آئیں گے پھر یہاں صحابہ پہ سب و شتم کریں گے کیونکہ فارس کا بڑا علامہ وہ ہوا کرتا تھا جو بہت بہت گلیز بکواس اصحاب رسول پہ تبرہ کرتا تھا آج بھی یہی حال ہے جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے جتنا زیادہ تبرہ اصحاب رسول پہ کر سکے جتنا زیادہ گلی زبان استعمال کر سکے وہ اتنا بڑا علامہ ہوتا ہے روافظ کا تو یہ مجدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور سبق حاصل کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے تو بڑی شاہی مسجد میں اس کے لیے ممبر کو سجایا گیا کہ آج مجد الدین اپنے پہلے خطاب سے ہمیں مشرف کریں گے نوازیں گے اور یہ معاویہ پر تبرہ کریں گے ابو بکر و عمر و عثمان ردوان اللہ تعالی عنہ اجمعین پہ تبرہ کریں گے مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب ممبر پہ بیٹھے تو شروع کیا مسنون خطبہ اور خطبے کے دوران دوران اللہ کے نبی کے صحابہ کی صفات بیان کرنی شروع کر دی ان لوگوں نے ظالموں نے گرفتار کر دیا مختلف سزائیں دی آخری فیصلہ یہ ہوا کہ خطرناک شاہی کتوں کو بھوکا کر کے مجدالدین فیروز آبادی کو ان کے سامنے ڈالا جائے کئی روز ان کتوں کو بھوکا رکھا انہوں نے اور پھر رسیوں سے مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ کو باندھ کے ان کتوں کے سامنے ڈالا اور کتوں کو ان پہ چھوڑا تو وہ کتے دوڑتے دوڑتے آئے اور فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پہ جو بندی رسی تھی اس کو کاٹ لیا کھول لیا اور واپس ان پہ حملہ کیا جن لوگوں نے اس کو ان کتوں کو چھوڑا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے کون سا دم ان پہ پڑا کہ اتنے خطرناک شکاری خطرناک قسم کے کتے اتنے روز بھوکے رہے اور تجھے کھانے کی بجائے انہوں نے تجھے کھولا یہ کون سے تھے کون سا دم تھا تو مجد الدین فیروز آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جس اللہ کے اولیاء کی تعریف کی اور دفاع کیا اور اسحاب رسول کے دفاع کے جرم میں یہاں تک پہنچا یہ کتے اسی اللہ کے امر کے پابند ہیں اس مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے صفر سادہ مفتاح و دار ساد مفتاح و دار سادہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے اور صفر سادہ مجدین فیروز آبادی کی کتاب ہے ان دونوں میں یہ ذکر ہے کہ جہاد کی کے چار مراتب ہیں اور تیرہ اقسام ہیں جہاد کے چار مرتبے ہیں اور تیرہ اقسام ہیں چار مراتب میں سے سب سے پہلا مرتبہ جہاد معنفس کا ہے دوسرا مرتبہ جہاد ما شیتان تیسرا مرتبہ جہاد ما الكفار والمنافقین اور چوتھا مرتبہ جہاد مع ارباب الظلم و چار مرتبے جہاد مع نفس جہاد ما شیطان جہاد مال کفاری والمنافقین جہاد مع ارباب الظلم والمبتدین نفس کے ساتھ جہاد شیطان کے ساتھ جہاد تیسرے مرتبے میں کافر اور منافقوں کے ساتھ جہاد اور چوتھے مرتبے میں ارباب ظلم اور مبتدین کے ساتھ جہاد جہاد مان نفس کی چار اقسام ہیں ان چار مرتبوں میں اب تیرہ اقسام بنیں گی اب گنتے گنتےروں پہلا مرتبہ جو جہاد مان نفس ہے اس کی چار اقسام ہیں امن جاہ دف نما یو جاہد الفسی سریان کبوت آیت نمبر چھ اس کے نیچے امام نہ صفی حنفی تفصیر مدارک میں لکھتے ہیں من جاہد نفس ہو بس صبر فن نمایو جاہد جو اللہ کے قانون پہ مضبوط قائم دائم رہا تو اس نے جہاد اپنے نفس کے فائدے کے لیے کیے یا اپنے نفس کے ساتھ کیا سورہ ان کبوت آیت نمبر انہتر اور سورہ فرقان آیت نمبر باون سورہ قصص آیت نمبر چھیاسی وجاہد ہم بھی جہاد ان فرقان باون نمبر آیت میں تو اس جہاد مان نفس کے کی چار اقسام ہیں پہلی علم دین سیکھنے کے ساتھ نفس کو مغلوب کرنا ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ اندرونی دشمن ہے نفس کی مثال بیل کی طرح ہے زمیندار جب اس بیل کو گھاس اور بوسا وغیرہ ڈالے لیکن اس کو تادیبن نتنی نہ پہنا ناک میں رسی نہ ڈالے اس کو ڈنڈا وغیرہ نہ دکھائے تو یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے مالک کو بھی مار لیتا ہے قتل کر دیتا ہے لیکن جب اس کو تعدیب دے تو کبھی ریڑا کھینچتا ہے اور کبھی ہم پشتوں میں آرٹ کہتے ہیں ادھر فارسی تمام میں کہ اب آرٹ کو اردو میں کیا کہیں گے کبھی کھیتوں کے لیے پانی نکالتا ہے کنویں سے اور کبھی کھیتوں میں کام کرتا ہے ہل چلاتا ہے تو یہ سارے کام اس وقت ہوں گے جب تم تعدیبن اس جانور کو مشقت میں مبتلا کرو گے نفس کی بھی اسی طرح مثال ہے دا به زوانی کول غواڑی د ته بچوکا خول غواڑی په دی بروجی ول غواڑی دا په تکلیف او په کاڑا او سره مخامخ کول نو بیا غواڑی نوبیا بدا استاد که دا دقه سیا مختشن او په تاب وصوری مړبدی کی او کنا دا نفس تا قابو کو ادب ورتو خو نو استاد سور لید ته سوری او فائدہ بئی سمجھ میں آئی بات تو نفس کے ساتھ جہاد سب سے پہلا نمبر علم دین کو سیکھنے کے ساتھ یہ ابتدا ہے اچھا اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں جتنے ساتھی بھی نیٹ کے ذریعے در سے قرآن میں شریک ہیں اور قرآن کو سیکھنے کے لیے جہاد مع نفس کر رہے ہیں کیونکہ یہ نفس کہے گا بھئی آرام کرو فلان کرو فلان کرو اب اب وائرس پھیل چکی ہے تو درس تو ویسے بھی نہیں ہے تو درس کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ نفس کو پاؤں تلے روند کے قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تم سب کو قرآن کی پوری پوری برکات سے نوازے فخر ہے سامنے تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہوتی لیکن ہمارے سفید ریش ساتھی بعض ایسے ہیں کہ اس دن سے رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا جس دن سے درس قرآن شروع ہوا ہے اور مسلسل اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں درس میں شرکت کی اجازت دی جائے بوڑے بوڑے ساتھی ہیں کہ درس میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ ایام ہم نے قرآن کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں ہماری جب تک زندگی ہے ہم قرآن کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ رب العزت ان سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ اس وبائے عام کو دور فرما دے کہ پھر درو سے قرآن کی رونقیں ہمیں دکھا دے اللہ بہرحال علم دین سیکھنے کے ساتھ نفس کے ساتھ جہاد کرنے علم دین سیکھنے کے ذریعے نفس کے ساتھ جہاد کرنا دوسری قسم جہاد مان نفس کی اس علم پہ عمل کرنا جو تم نے سیکھا پہلے تو تم نے سیکھنا ہے نفس کے ساتھ جہاد سیکھنے کے ذریعے پھر سیکھنے کے بعد عمل کرنا ہے جو تم نے سیکھا العمل بزال کل علم یا یوحل مزمل قوم قوم اٹھو تیسری قسم جہاد بن نفس کی ادا ادا لالکھل العلم اس علم کی طرف لوگوں کو بلانا قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور چوتھی قسم جہاد الصبری و احتمال مشقت ب دعوت اللہ دعوت اللہ کے میدان میں مشقت برداشت کرنا اور اس پہ صبر کرنا یہ آسان کام نہیں یہ آسان کام نہیں بڑا کٹھن ہے راستہ جو ہو سکے تو ساتھ دو یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو ہزار دکھ ہیں یہاں ہزار آزمائشیں ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو سلام عقیدت بھائی سلام عقیدت ان علماء اور ان مشائق اشاعت پر جو ضعف کے بنا باوجود جو ضعف العمری کے باوجود بھی بہانہ ملنے کے باوجود بھی درس قرآن میں مشغول ہے آج ہمارے مرکز دار القرآن میں قرآن کا در شروع ہو گیا اسی طرح ملک کے طول و عرض میں قرآن کے دروس چل پڑے ہیں نئی اجازت لاک ڈاؤن ہے احتیاط کی کا تقاضا ہے درس کے حلقے لگانے کی اجازت نہیں تو نہیں صحیح ہم تو قرآن پڑھتے رہیں گے ہم تو قرآن پڑھاتے رہیں گے ہم تو قرآن سنتے رہیں گے ہم تو قرآن سناتے رہیں گے کوئی نہ ہو تب بھی پڑھتے رہیں گے کیا بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے دعوت دعوت کی راہ میں جو مشقتیں آئیں گی جو امتحانات آئیں گے جو اذیتیں ملیں گی جو تکالیف آئیں گی ان پہ صبر کرنا نفس تو وسوسے ڈالے گا نفس تو دوسری طرف تمہیں موڑے گا نفس تو تمہیں دوسری راہ پہ چلائے گا لیکن تو نے اپنا مشن اللہ کی کتاب کی تبلیغ اور تشہیر نہیں چھوڑنا یہ چار اقسام ہوئی پہلے مرتبے کی جہاد مان نفس کی ایک علم دین کو سیکھنے کے ساتھ دوسرا اس پہ عمل کرنا جو سیکھا اس پہ عمل کرنا تیسرا اس کو دوسروں تک پہنچانا اور چوتھا اس دعوت اور پہنچانے کی راہ میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں گی اس پہ قائم دائم صبر کرنا اور مضبوط رہنا دوسرا مرتبہ تھا جہاد ما شیطان فلا قسم اس کی دو اقسام ہیں جہاد ما شیطان کی دو اقسام ہیں ایک اعلی دف امایول کی ہی الابد جو وسوس شیطان کی طرف سے تمہیں آئیں گے ان وسوسوں کو دفع کرنے کے ساتھ ایک امتحان دوسرا بھی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان امتحانات میں کامیابی آتا فرمائے ایک تو درس کے حلقے پہ پابندی ہے دوسرا امتحان اکثر ساتھیوں پہ یہ آ چکا ہے کہ ہماری زبان پشتو ہے اکثر و ایسے ہیں جو پشتو زبان پہ نہیں سمجھتے مجھے بھی پشتو میں درس قرآن میں سہولت ہے لیکن اکثر و ایسے ہیں ہمارے طلباء جو اردو زبان پہ نہیں سمجھتے ان کو تو بہت دقت اور تکلیف ہے لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کو قرآن پڑھنے کے دو اجر دے گا جو قرآن پڑھنے پہ مشقت برداشت کرتے ہیں ولوی یقر القرآن كقر القرآن اویتى لہو اجران قرآن پڑھنا بڑی بات ہے پھر ایسی زبان میں جو زبان تمہاری اپنی نہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اب تمہیں آیت کی طرف بھی توجہ کرنا ہے اس کی ترجمے کی طرف بھی توجہ اس کی تفسیر کی طرف بھی توجہ اور پھر اس زبان میں الفاظ کے چناؤ اور الفاظ کے بنانے اور جملے کے بنانے میں بھی توجہ تو کافی مشقت ہو جاتی ہے لیکن لہو اجران جتنی تکلیف بڑھے گی اتنا اجرب زیادہ ملے گا اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ یہ درس اردو میں ہے او پشتو والے طلباء تم لوگ چھوڑ دو اس درس کو نہ سنو نہ پڑھو نہ بیٹھو تو اس وسوسے کو دور کرنا ہے اس مشقت کو برداشت کرنا ہے جھیلنا ہے امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اللہ قرآن کی علوم بھی دے گا اور اردو زبان پہ بھی دسترست دے گا تو پہلا جہاد ماں شیطان کی سب سے پہلی قسم ان وسوسوں کو دفع کرنا جو تمہیں شیطان کی طرف سے ملے اور شیطان کی طرف سے جو وسوسے پہنچے اور آئیں دوسرا الدفع علی دفع مایول ما ہی الابد شیطان شہوتوں کے جال میں تمہیں پھنسائے گا آرام پسندی تنعم چلنا پھرنا چکر لگانا گب شپ یہ ضروری ہے چھوڑ دو بس درس نہیں ہوتا تو اس سال نہ ہونا نہیں نہیں ہم نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کی کتاب کے سامنے مشقت برداشت کرنی ہے اور ساری شہوتوں سے منہ مو موڑ کر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ دو قسمین جہاد مع شیطان کی ایک شیطان کی طرف سے آئے ہوئے وسو سے کرنا دوسرا شیطان کی طرف سے بنا ہوا جال شہوات کا توڑنا اور کاٹنا شہوتوں سے منہ موڑنا تنعم سے آرام پسندی سے منہ موڑنا تیسرا مرتبہ جہاد کا جہاد مالکفار والمنافقین فعلار باط اقسام اس تیسرے مرتبے کی بھی چار اقسام ہے چار اقسام ہیں الاول بالقلب و باللسان والثالث بالمال والرابع بالنفس بل نفس کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد پہلا جہاد کی پہلی قسم دل میں ان سے نفرت کرنا کافروں سے نفرت کرنا بعض لوگ کہتے ہیں کفر سے نفرت کرو کافر سے نہ کرو اللہ کے نبی نے کافر سے بھی نفرت کی قرآن نے کہا ان نمل مشرقوں نجسوں مشرق بھی نجس ہے صرف شرک کی مذمت نہیں بیان کی صرف کفر کی مذمت نہیں بیان کی قرآن و حدیث میں کافر اور مشرق کی بھی مذمت ہے تو کفر و شرک سے نفرت کافر اور مشرق سے نفرت بالقلب جہاد اسے کہتے ہیں بل لسان مذمت کرنا تردید کرنا کفری یا شرکی یا عقائد باطلا پر بالمال کفر و شرک اور کافر اور مشرک کے خلاف مال لگانا یہ تیسری قسم تھی اور بن میدان عمل میں کفر و شرک کا مقابلہ کرنا جہاد بن نفس چوتھا اور آخری مرتبہ جہاد کا جہاد مار باب الظلم والمبتدین فعلا سلاست اقسام ظالم حکمران اور بےدتیوں کے ساتھ جہاد تین قسم کا ہے مرامن کمن فلیغیرہ فلغئی ایک اور افضل جہاد کلیم تو حق نند سلطان الجائر ظالم بادشاہ کے مقابلے میں حق بیان کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا زور زبردستی سے طلاق نہیں ہوتی اگرچہ ہوتی ہے لیکن اس زمانے کا یہ تقاضا تھا ان حالات میں یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے فتوا دینا تھا بادشاہ نے اس مسئلے سے غلط فائدہ اٹھایا تھا تو طلاق کو مکر ہن لئی کا فتویٰ جب دیا تو گرفتار کیا ان کو اور اونٹنی پہ سوار کر کے کوڑے اس پہ برسائے گئے بازار میں پھرایا گیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب کوڑے مارتے تھے تو امام مالک کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا ابن فانا مالک ابن انس جو مجھے جانتے ہیں تو جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور اگر جو نہیں جانتے تو جان لو میں مالک انس کا بیٹا ہوں واقول تحتسیاتی ماقول عالل ممبری آج میں ان کوڑوں کی برسات میں وہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے ممبر پہ بیان کیا تھا طلاق کو مکر ہن لئی سبھی شعی ان اطلاع کو سبھی جس پہ زور زبردستی کی جائے اور زبردستی اس کو بیوی پہ طلاق ڈالی جائے تو یہ طلاق نہیں ہوتی ماں مالک نے فتوا دیا بہرحال بس جہاد بلید ارباب ظلم کے خلاف ظالم حکمرانوں کے خلاف اور بےدتیوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرنا اگر تمہاری طاقت ہو اگر طاقت نہیں تو بل لسان یہ دوسری قسم ہے ظالم کی تردید کرنا بادشاہ کے خلاف اعلان کرنا بادشاہ کے خلاف ان کے منقرات کے خلاف بیان کرنا بےدتیوں کے خلاف دلائل کے ساتھ بیان کرنا اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو فبی قلبی کا حدیث مسلم ہے مسلم شریف کی حدیث ہے من کم من کرن فلیر بھی علم یستتی فبیل سانی و علم یستتی فبی قلبی اور ترمیزی شریف کی حدیث میں ساتھی الفاظ بھی ہے ولی سورادن خردلی من, خردل من المان او کماقال تو بھائی آپ نے پڑھ لیا جہاد کے چار مراتب ہیں تیرہ اقسام ہیں جہاد مان نفس کی چار اقسام تھیں مان نفس کی چار اقسام تھیں ایک علم دین کو سیکھنا دوسرا اس علم پہ عمل کرنا تیسرا اس علم کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چوتھا اس دعوت کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنا اور صبر کرنا دوسرا مرتبہ جہاد مان ما شیطان کی دو اقسام تھیں شیطان کے وسوسوں کو دور کرنا شیطانی وسوسوں کو دلوں سے نکالنا اور شہوات کے جال میں نہ گرفتار ہونا اور تیسرا مرتبہ جہاد مال کو والمنافقین کی چار اقسام تھیں ایک بال قلب دوسرا باللسان تیسرا بالمال چوتھا بالنفس نفس اور جہاد مار باب الظلم والمبتدین چوتھا مرتبہ تھا اس کی تین اقسام تھی بلیت باللسان اور بالقلب یہ چار مرتبے اور تیرا اقسام جہاد کی صفر رسادہ میں حضرت مجد الدین فیروز آبادی نے ذکر کی ہیں اور مفتا دار سادہ میں علامہ ابن قیم نے ذکر کی ہیں ہمارے مشائق اعظام جہاد کی تین منازل ذکر کیا کرتے تھے ایک ابتدائی دوسری درمیانی اور تیسری آخری تین مراتے تین منازل ہیں ابتدائی منزل کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے ابتدائی منزل کے لیے پہلی منزل کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مجاہد کی ٹریننگ دوسری ملک کی اصلاح اور چوتھی تیسری بات گھر کی اصلاح مجاہد کی ٹریننگ اور تربیت اصلاح نفس اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر میں دس صفات بیان ہوئی دس پانچ عقیدے کے ساتھ متعلق ہے پانچ عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دس صفات لئی سلبران طلوجو حکم قبال المشرقی والمغرب اس ایک آیت میں دس صفات مجاہد کی تربیت کے لیے تدریب النفس دس صفات ملک کی اصلاح میں سورہ بقرہ میں ملک کی اصلاح کے لیے چار قوانین القصاص من الظالم ظالم سے قصاص لینا تقسیم الاموال بالقانون قانونی شرعی ایک سو اسی نمبر آیت القصاص میں الظالم ظالم ایک سو اٹھتر نمبر آیت سورہ بقرہ قانون شریک مال تقسیم کیا کرو تیسرا حکم سومرتباط نفس النفس 183 روزہ روزہ نفس کو قابو کرنے کے لیے اور چوتھا قانون ملک کی اصلاح کے لیے نہیں آنے لے رشوت کی بندیز 188 نمبر آئے پھر آیت نمبر 190 میں مسئلہ قتال فی سبیل اللہ ذکر ہوتا ہے گھر کی اصلاح کے لیے اٹھارہ قوانین ہے احکام ہیں تو سورہ بقرہ میں ابتدائی منزل کا بیان ہے مجاہد کی تربیت کے لیے دس صفات ملک کی اصلاح کے لیے چار قوانین اور گھر کی اصلاح کے لیے تدبیر منزل کے لیے اٹھارہ قوانین انشاءاللہ ہم تفصیل سورہ بقرہ میں پڑھیں گے درمیانی منزل کے لیے میدان جہاد کے قائدے سورہ انفال میں ذکر ہوتے ہیں چھ قائدے ہیں میدان جہاد میں میدان جہاد میں کافر سے پیٹ پیر کر نہیں بھاگو گے یادین اذا لقیتم قیتم الدین زحفا فلا الحم الادبار آیت نمبر پندرہ میں دوسرا قائدہ میدان جہاد کے لیے مکمل تابیداری قرآن و سنت کی کرو گے آیت نمبر 20 میں تیسرا قانون میدان جہاد میں مجاہدین کے لیے امیر کی تابے کرو گے آیت نمبر 24 میں سورہ انفال پانچواں قانون میدان جہاد میں خیانت نہیں کرو گے آیت نمبر 27 میں اور چھٹا قانون میدان جہاد کے لیے اللہ سے ڈرو گے ظلم نہیں کرو گے آیت نمبر 29 تو پہلا قانون دشمن سے پیٹ نہیں پھیر موڑو گے دوسرا قانون ال قرآن و سنت کی تاب داری کرو گے تیسرا قانون امیر کی تابداری کرو گے چوتھا قانون خیانت نہیں کرو گے پانچواں اللہ سے ڈرو گے ظلم نہیں کرو گے اور چھٹا قانون آیت نمبر پینتالیس میں مضبوط رہو گے اللہ کا ذکر کرو گے ساتویں تقریر ہے میدان جہاد کی امیر کی تقریر معمورین کے لیے حدیث میں آتا ہے مم مات علم یغزو علم یو حدث بھی نفسو ماتا الا شعبت امن نفاق جو مر گیا اور ساری زندگی میں اس نے جہاد نہیں کیا نہ اس کا شوق دل میں تھا تو ماتا اعلیٰ شعبت امن نفاق یہ منافقت کے ایک شعبے پہ مرا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تلوت مختلفی سبھی لاہ سمحیا سما اختل سماحیا سم سم سم سم میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں شہید ہو جاؤں،, جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں دوسری حدیث میں آتا ہے جول رس کی تحت ذلی صحیفی اور رم میرا رزق میری تلوار اور میرے نیزے کے نیچے اللہ نے مقرر کیا ہے بہترین رزق مال غنیمت ہے قرآن امر کیا ہے جہاد کا پوری پوری صورت جہاد پہ نازل ہوئی سور بقرہ میں مستقل حصہ سور عالمران میں مستقل حصہ سور مجادلہ جہاد پہ سور آدیات جہاد پہ پوری پوری صورت سور حدید تو جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ یہ تیسرا مقصد تھا مقاصد میں سے یہ پہلا اصل تھا اصول ممدہ میں سے پہلا اصل تھا اصول ممدہ میں سے دوسرا انفاق فی سبیل اللہ تعالی الانفاق فی سبیل اللہ تعالی یہ اصول ممدہ میں سے انفاق فی سبیل اللہ دوسرا ہے انفاق کے بھی عنوانات مختلف ہے قرآن میں کبھی امر بل انفاق سر بقر ایک سو پچانوے اور دو سو میں انفقو انفقو امر کے ساتھ دوسرا طریقہ ترغیب لل انفاق سور حدید آیت نمبر سات آیت نمبر دس گیارہ بیس اور بائیس پانچ طریقوں سے ترغیب الل یہ مال تیرا نہیں ہے اللہ کا ہے اللہ کی راہ میں لگا دو چلو تیرا ہے اللہ کو قرض دے دو آیا اس مال کی حقیقت تمہیں معلوم ہے اور آیا تم نے یہ مال اس لیے رکھا ہے کہ اس سے مسائب دور ہوں گے نہیں, نہیں. ان پانچ طریقوں سے ترغیب لفاق ہے سر حدید میں مالستان دے دا اللہ دے نوی لگا وکر زستا دے خلال قرض ور کا قرض ور کا اللہ ولی دزان سر خی اللہ بددی خی بدلی در کی دارنگ تاتر دی مال حقیقت معلوم دے سباب در ناتی تبتی روانے تبتی روانے نسل درس رو درس رڑ لگوے او کدا مال دے, دے دا پارے خاؤ دے دے چ چ تکلیف راشی نو دا تکلیف برانا دا مال پریہ لری کی گی نو چرے نشی کے دے مصیبت نا اللہ راویلی لرے کون کے کی اللہ دے درم طریقہ د انفاق فی سبیل اللہ د پارپ پا قرآن کے امر بے انفاق طیب کلچ انفاق تا تیار شی نز گور خشید اللہ پلا رکھے لگا تیسرا طریقہ الانفاق فی سبیل اللہ کے لیے تیسرا طریقہ امر بے انفاق طیب آپ دیکھیں سورہ بقرہ 267 نمبر آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 267 سو امر طیب بل انفا مال لگانا ہے دو سو نمبر آئے یا منو انفی کو منت من طیبات کا سب تم مما اخرجنا نال من او منو خرچ کرو من طیبات ما کا سب تم منتئی باطما کسب تم انفاق کرو خرچ کرو منتی باطما کسب تم پاکی جاؤ سے جو تم نے کسب کیے ہیں تم نے جو کسب کیا ہے اس میں سے پاک تم اپنے مال میں سے بہتر مال خرچ کرو چوتھا طریقہ ترغیب لخلاسی فی انفاقی انفاق میں اخلاص کی ترغیب ہے سر بقر دو سو بہتر نمبر آئے تو ماتن فکون الب تگا اوجھ ومات الفکون الب تگا ومات الفکون الب تگا وج اللہ, اللہ اخلاص اللہ کی رضا کی طلب کے لیے مال لگاؤ گے ریا نہیں کرو گے پانچواں طریقہ امر بیخراج المحبوبی جو تمہیں محبوب ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو سورہ آل عمران میں آیت نمبر بہان میں آیت نمبر بہان میں سر عال عمران اخراج المحبوب لنتنال ماتحبون ہرگز تم جنت نہیں جا سکتے نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ خرچ کر لو اس مال میں سے جو تمہیں خود پسند ہو جسے تم محبت کرتے ہو چھٹا طریقہ امر بالانفاق انفاقی قبل الموت موت سے پہلے پہلے انفاق کر لو نبی علیہ اللاط و السلام نے کسی نبی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کون سا انفاق بہتر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتعی صحیح شعی ہن تکشل فقرا وہ انفاق بہتر ہے کہ تم صحت کی حالت میں کرو اور تمہاری مال کے ساتھ محبت بھی ہو لیکن پھر بھی تم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو سور تغابن آیت نمبر دس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے انفاق قبل الموت والذین کفرو سور تغابن آیت نمبر دس اللہ اگر تم نے مال اس لگایا ہے ما صاب و ددینہ کفروق زبو بھی آیا تینہ الائے کا صابن ناری خالدین فیح ولدینہ کفرو اکدو بھی آیا تینہ اولا کا صابن ناری خالدین فیح و بیسل مسیر ما صاب مصیبت اللہ بزن وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ اَحْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ تو او لوگو جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے عمر سے ہے اَنْفِقُوا مِنْ قَبْلِ عَيَاتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بِعُنْ فِيهِ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 253 خرچ کرو اس مال میں سے خرچ کر لو موت سے پہلے پہلے قیامت کی آنے سے پہلے پہلے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیا تصد الْمَرْءُ حیاتی ہی بھی خَيْرٌ خیرم امیاتی درہمن خیر درہ اور سب امیاتی درہمن ان دل انسان زن قدن سے سکرات الموت اور نزا سے پہلے پہلے ایک روپیہ خرچ کر لے یہ سو روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے جو کہ زن قدن کے وقت میں خرچ کرے یا سات سو درہموں سے بہتر ہے ساتواں طریقہ مقدار الانفاق قرآن بیان کرتا ہے کتنا لگاؤ گے یسلون کماداون فیقون قلعہ سور بقارا آیت نمبر دو سو انیس آٹھواں طریقہ طریقۃ النفاق انفاق کے دو طریقے ہیں سر رم و اعلانیہ سور بقارا آیت نمبر دو سو چورہتر سر رم و اعلانیہ ایک دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے علانیہ فرضی صدقات اور دوسرا سرن نفلی صدقات ریا سے بچنے کے لیے چھپکے چھپکے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سات لوگوں کو سات قسم کے لوگوں کو اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی ایک رجلن تصدی صدق بصدقت حَتَّى شمالو ہو مایون مَا یمینو ہو ایک وہ آدمی ہے جو صدقہ دے دے اور چپ کے دے دے حتا کہ اتنا چھپا کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں بھی یہ ہے نوہ طریقہ الامر بالاجتناب عن الاسباب عنل عن القبول عنل قبول والمن ریامن تمہارے انفاق کو باطل کرنے والے جو اسباب ہیں تمہارے انفاق کو خراب اور تباہ کرنے والے جو اسباب ہیں ان سے بچو وہ کون سے ہیں ریا ہے من ہے جتلانا ازا بری باتیں کرنا سورہ بقرہ 262 نمبر آئےت یا من الذین تلو لا کا کم بل منی ولادا اور دسواں طریقہ مصارف انفاق کو بیان کرنے کے ساتھ انفاق کہاں کہاں کرو گے سورہ بقرہ 273 نمبر آئےت اور سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ میں مصارف انفاق ذکر ہو رہے ہیں انفاق باب افعال افعال کی خاصیت سلب ماخذ ہے یعنی سلب نفاق کا ذریعہ ہے اور صدقہ کا صدق سے صدق ایمان کی دلیل ہے سورہ بقرہ میں ترغیب ہے فاق بلمسلا مثالیں ذکر ہو رہی ہیں ایک دانہ زمین میں ڈالو تو اسے سات سو دانے بن جاتے ہیں تو ایسے مثالوں کے ذریعے انسلا کے ذریعے انسلا کے ذریعے ترغیب لفاق انفاق کے بعد تنظیم ہے تنظیم ہے ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے تہذیب الاخلاق اپنے عراقین کی تربیت بھی کریں گے اور دین کے کام کے لیے انہیں تیار بھی کریں گے اس تنظیم کی تاسیس کے پانچ اصول ہیں یہ پانچ اصول سورہ آل عمران میں ذکر ہو رہے ہیں تنظیم بناؤ گے تو تمہاری تنظیم کے پانچ اصول ہونے چاہیے پہلا سارے کے سارے اراکین ماحدین ہوں گے تنظیم کی رکنیت مشرق کو نہیں ملے گی آیت نمبر ایک سو دو یا یوحلدینہ من سر عال عمران یا آمنوا اتقوا اللہ حق تک ولا تم تن تم مسلمون دوسرا اصل قانون قرآن و سنت ہوگا جماعت کے اراکین قرآن و سنت کے پابند ہوں گے وا تسیم بحبل ہی جمی آؤں ولا تفرق احتسام بحبل اللہ قانون قرآن و سنت تیسرا اصل جماعت کی تاسیس کے لیے ارکان فعال ہوں گے کام کریں گے کیا کام ہوگا آیت نمبر ایک سو چار میں ول تم کم خیری ویا مرون بل معروف تین کام ایک دعوت الل خیر دوسرا امر بالمعروف اور تیسرا نہیں ان منکر یہ تین کام جب اراکین کریں گے تو جماعت کامیاب ہوگی الائی کہ هم المفلحون چوتھا اصل جماعت کو بنانے کے لیے اراکین جماعت اپنی جماعت پہ اپنا مال لگائیں گے وما یہ فالوم ان خیرن فلیں فلیں اکفرو و اللہ علی ممبل آیت نمبر ایک سو پندرہ اور پانچواں اصل جماعت کی تاسیس کے لیے غیر رازدار کو جماعتی راز نہیں بتائے جائیں گے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں دس نقصانات اس کے بیان ہوئے دس نقصانات پھر آداب ذکر ہو رہے ہیں اراکین جماعت کے لیے سر حجرات میں مقصد سامن آخری اور آٹھواں مقصد جماعت کے لیے آداب اراکین کے آداب آداب سور حجرات میں ذکر ہو رہے ہیں ایک ادب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم کرنا مقصد قرآن اور سنت کی پابندی کرنا سورہ حجرات آیت نمبر ایک یادی نام اللہ تو قدیم و بین اد اللہ و رسول دوسرا ادب نبی کا احترام کرو گے تیسرا ادب تحقیق دو تحقیق امور میں تحقیق کرو گے سورہ حجرات 6 نمبر آئے سات آداب وہاں ذکر ہو رہے ہیں سات آداب تو جماعت اور تنظیم اصول و آداب کے ساتھ چلانی ہے اور سارے اراکین ان اصول اور آداب کے پابند ہوں گے اس پہ احادیث میں بہت سے واقعات ہیں انشاء شاء اللہ پھر ساتھ ساتھ درس میں ہم اس کا بیان کریں گے بفی اللہ ہم نے مقاصد سمانیہ اصول مہمہ اور اصول ممدہ ذکر کر دیے اس بات توحید اس بات رسالت صدق قرآن ایمان بالآخرت جہاد انفاق تنظیم اور آداب یہ آٹھ اصول قرآن کے آٹھ مقاصد ہیں عموماً قرآن ان مقاصد سے بحث کرتا ہے ان شاء اللہ عزیز پھر آئندہ درس میں مزید تفصیلات ہوں گی قول قول ہزا استغفر اللہ علی وم ولیسا المسلمین استغفر نحو الغفور الرحیم اللہ قونا فی رضا کب حضی الخیر بنا سیطینہ وجال اسلام منت رجائنا اللهم انفعنا عمن فانہ بالقرآن العظیم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 الناس اللہ مرفا انلاول وبا اللہ مرفا انلاول وبا اللہ مردانہ مرد المسلمین کا شفاء لا کا شف الا انتہا اے اللہ اس وبا کو ختم کر دے اللہ مسلمانوں کو امن دے دے اللہ تمام امت مسلمہ کی بشمول ہمارے رفقات علامزا اساتذہ اہل و عیال سب کی حفاظت فرما دے اللہ العالمین قرآن کے دروس شروع ہو چکے ہیں دروس سے قرآن کی رونقوں کو بحال کر دے جو ساتھی اس مجبوری کے عالم میں اپنے اپنے علاقوں میں قرآن کے درس کے سیکھنے کے شوق سے قرآن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ ان کو قرآن کی علوم سے باہر من فرما دے اللہ ہماری زندگی اور موت تیرے قرآن کی اتباء اور تاب داری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب میں نصیب فرما دے یہ اللہ ہمیں نا فرمانیوں سے بچا دے ہماری گناہوں کی وجہ سے آج اس عالم میں یہ نحوس پھیل چکی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے ربانہ تینہ دنیا حسن و فلاخرت حسن و فنار صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد